جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برامت کیا اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا